محمد مدنی چند کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی محک اور اس میں ہم شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات آپ کے تاثرات اور نگرانی شورہ بھی موجود ہیں آج اور انشاءاللہ اللہ نگران شورہ سے اس کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے اور مزید جو تاثرات ہوتے ہیں ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں الحمد للہ آج مدنی مذاکرہ اس کا ڈیوریشن بھی رہا الحمدللہ اور کافی سوالات جو ہمارے فیس بک پیج پر بھی آتے ہیں امیر علیہ سنت کے لائیو چیٹ کے ذریعے ہوتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کالز کے ذریعے بھی الحمدللہ اس کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے تو آج جو بچپن بات چلی تھی شروع میں وہ اگرچہ امیر علیہ سنت نے حیا کے حوالے سے رسالے کا ہی حوالہ دیا میرے دن میں اس زیب میں ایک بات آئی تھی کہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ بچوں میں حیا کا جو معاملہ ہو یا گھر میں ہمارا ماحول حیا والا بن جائے تو اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں مطلب اس کے کون کون سے ایسے سٹیپس اٹھانے چاہیے اور کیا ایسا طریقہ کار ہو کہ جس میں ہمارے خود مطلب محسوس ہو کہ یار گھر میں کچھ حیا ہے کیونکہ بعض اوقات ہمارے چلنے اٹھنے بیٹھنے میں سولند اگرچہ اس پر کئی موضوعات لیے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر اس موضوع پر کچھ کلام ہو جائے الحمد للہ ربی والسلام وسلات وسلم سلیم اصل میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے گھر میں بڑوں کا اٹھنے بیٹھنے کا بات چیت کرنے کا انداز کیا ہے اور اگر گھر میں مثال کے طور پر بچوں کی امی خود اس بچوں کے ابو کے سامنے اپنے انداز اور گفتگو کو اور لباس کو اور جو کچھ جیسے کہ سر ڈھانپنا وغیرہ جو ہوتا ہے اگر اس کا ایک انداز اختیار کرتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ میسج جاتا ہے ان کے اولاد کی طرف اسی طرح اگر والد صاحب اپنا ایک ایسا انداز رکھے جیسے کھاتے ہوئے ہم پردے میں پردہ کرنے کا بھی ایک انداز رکھتے ہیں اسی طرح سر ڈھام کر کھانے کا مل سنت جیسے امام شریف سر پر سجا کے رکھے گھر پر آج مدی مذاکر میں لافی جی ترغیب دلائی تو یہ سب کچھ اگر اب والد صاحب اپنے انداز سے کریں گے نا تو ہوگا اب بیسک میٹر یہ ہے کہ آیا ہمارے یہاں حیا کا معیار ہم نے کیا رکھا ہے ہر ایک گھر کا گویا کیسا لگتا ہے حیا کا معیار الگ ہو گیا یعنی جو یہ کام نہیں کر رہے یا مختلف انداز سے جس کو عام مذہب یادی کم از کم کہہ دے گا کہ یار یہ حیا لگتی نہیں ہے مگر ان کی فیملی میں یہ ایک حیا کا انداز ہوگا بولیں گے اس میں کچھ بھی حیا کی بات ہے تو اس میں پھر معیار جو معیار ہے ہی ہمارا ایک جو سٹینڈرڈ ہے ہمارے ایک مسلمان کا وہ سٹینڈرڈ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت صحابہ کرام علیہم الردوان کی سیرت صحابیات کی سیرت اور اولیا کاملین جو اللہ کے نیک بندے اولیا کرام جو گزرے ہیں جنہیں مطلب کہ عام مسلمان اللہ کا ولی یا ولی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ وغیرہ کا لفظ ان کے آگے ہم استعمال کرتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہیں سے ہمیں حیا کا درس ملتا ہے پھر قرآن کریم میں کئی جگہ پر حیا کے متعلق بیانات ملیں گے حدیثوں میں حیا کے بارے میں بیانات ملیں گے خود امیر سن کا پورا حصہ لاحیا نوجوان اور اس کے علاوہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیرت سنہر نے اس موضوع کو کافی ہائی لائٹ کیا ہے اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے تو ان تمام تر چیزوں کو اگر پڑھیں گے تو اٹومیٹکلی ایک حیا کا ایک سٹینڈرڈ اور اسلام و دین حیات سے ہماری کیا ہم سے وہ ڈیمانڈ ہے صحیح وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی تو آٹومیٹیکلی گھر میں پھر ماں باپ اور بھائی بہن اور دیگر میں ہوگا اب یہ جیسے کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو اب میں ایک مثال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو بیٹیاں جیسے کمرے کے اندر بیٹھ کر کچھ کام کر رہی ہیں ایک ایکزامپل دیتا ہوں لکھ رہی ہیں پڑھ رہی ہیں دارالمدینہ کا کام کر رہی ہیں تو کمرہ بند ہے اب مجھے کہا کہ بیٹیاں کمرے کے اندر ہیں تو میں دروازہ یوں مطلب کہ کر کے چلا جاؤں کھول کر اس سے اچھا ہے کہ میں پہلے No. دروازے کو نو کروں اس سے میرے بچیوں کی تربیت ہوگی کہ ابو دروازہ نو کر کر آتے ہیں اس کا الٹیمیٹلی جو نتیجہ نکلے گا یہ نکلے گا کہ جب بچیاں ہمارے کمرے میں آئیں گی ماں باپ کے تو انہوں نے بھی پہلے دستک دینی ہے ماشاء تو یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اپنا کریکٹر اور آپ کی اپنی جو پریکٹس ہے یہ آپ کے گھر کے اندر ماحول بناتی ہیں باقیہ یعنی اگر آپ کا یہ ماحول جو ہے نا گھر کا یہ شروع کے پانچ چھ سات سال جو ہے نا بڑا میٹر کرتا ہے یہ آگے جا کر اس کو اتنی آپ نہیں اہمیت دیں زیادہ اہمیت نہ دیں شروع میں بڑا میٹر کرتا ہے کہ اگر یہ چیز آپ کی اولاد اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھتی ہے نا اب جب یہ باہر نکلے گی اور اس کے خلاف دیکھے گی تو اس کے لیے تقابل اور کامپیریزن ہے کہ ہمارے گھر میں یہ اور باہر یہ ہے اور وہ اس کو ڈس آن کرے گی آپ کی اور اس کو قبول نہیں کرے گی کہ یہ غلط ہو رہا ہے صحیح. تو یہ چیزیں سب ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے اپنے بچوں میں حیا کا انداز کیسے ڈیلیور کرتے ہیں ماشاء یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب یہ گھر بڑا ہوتا ہے اور گھر میں کچھ ملازمین ہوتے ہیں تو بسا اوقات وہ فیملی ممبرس کی طرح ہی مطلب ان کا آنا جانا ہو جاتا ہے یا اگر کوئی بلڈنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر تو باہر نکلتے وقت تو بڑا پردہ اور دیگر بات کا اہتمام ہوتا ہے لیکن اگر وہ گھر بلڈنگ میں ہی کوئی صفائی والا آ رہا ہے تو آیا اس سے بھی کوئی ایسا پردہ کا جہاں تک آپ نے ابھی سوال کیا ہے تو جو زیادہ جس کا گھر میں ایزی ایکسس جس کو ہم کہتے ہیں میں تھوڑا سدن اس ٹائمنگ میں کوشش کرتا ہوں انگلش ورڈنگ کو یوز کروں کیونکہ یہ ہمارا خاص اوورسیز جو بیرون ملک کے جو ہمارے انگلش کنٹریز ہیں, ہیں ان میں یہ ہمارے ٹائمنگ وہاں پر لاگو پڑتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں ویسے ویکینڈ بھی ہوتا ہے سنڈے چٹھی ہوتی ہے ہمارے ابھی اتوار چھٹٹی ہوتی ہے تو حالانکہ میری کوئی انگلش اچھی نہیں ہے لیکن ایک جذبہ خیرخواہی کے تحت نیت بناتا ہوں تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے آج یمین کے آپ نے جو سوال کیا ملازم وغیرہ تو یہ جسٹ ایک ملازم جو اس کا گھر میں ایزی ایکسس ہے نا؟ یعنی جو عام آدمی کے مقابلے میں قدرے آسانی کے گھر میں داخل ہونے کی اس کی پوزیشن ہو اس سے اور ہوا جنبی ہے تو اس سے تو زیادہ پردے میں آپ نے سختی کرنی ہے اب اسی طرح آپ نے کہا بلڈنگ لیکن اگر آپ جیسے عام طور پہ جو بنگلے ہوتے ہیں اور طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں ڈرائیور کا زیادہ بلکہ عام بلڈنگوں میں بھی آج کل ڈرائیور کا کانسیپٹ زیادہ ہے اب ڈرائیور کے ساتھ تو عورتیں جو گھر کی ہیں بیٹیاں یا بچوں کی امی وغیرہ یہ تو ویسے ہی گھوم جا رہی ہے ادھر آ رہی ہیں یہاں ٹرن کر لو یہاں ٹن کر لو یہ لے لیجیے گا وہ لے لیجیے گا ذرا یہ اتر کر یہ لی... اس تو فریکوینٹلی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر زیادہ مطلب کہ احتیاط کی ضرورت پڑے گی اسی طرح مالی تو اگر مطلب کہ مالی جو جو باغ کا جو مطلب کہ گارڈنر ہوتا ہے تو گارڈن کو جو ڈیل کر رہا ہوتا مالی ہے تو مالی کو بھی تو مطلب کہ وہ مومن ہماری گھر کی عورتیں جو اس طرح وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پھول لے لو یہ پھول لے لو اچھا گملہ لینے جائیں گے نرسری جائیں گی یہ جائیں گی وہ جائیں گی تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اچھا اب بعض اوقات یہ کہ کوئی ملازم ساتھ ہوتا ہے جو بیگ وغیرہ ٹوکری وغیرہ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے اس سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو یہ جو ہوتا ہے اچھا اب یہ کلچر یہ ہے کہ گھر کے اندر ملازم مرد رکھے جاتے ہیں جو آلریڈی بالکل فیملی کے اندر ہوتے ہیں بالکل فیملی کے اندر یعنی اب وہ نہیں ہے جو چوکیدار ہے یہ چوکی دار نہیں ہے یہ سب چوکیدار کم مطلب کہ ہاؤس پرسن ٹائپ کا وہ بن جاتا ہے کہ وہ سارا کچن سے لانا کرنا مہمانوں کے سامنے رکھنا اور وہ اٹھانا کرنا تو وہ مرد عورت تو وہ جا کر ہی مطلب کہ وہ جو سیٹ کی جو بیٹی ہوگی یا اس کی بیوی ہوگی تو وہ میڈم تو میڈم صاحبہ اور اس طرح کر کے وہ بات کرے گی کریں گے تو وہ سب ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں نا تصور جو حیا کا پردے کا شرم کا اجنبی مرد اور عورت کا تو یہ تو سمجھے کہ بس اب یہ مدنی مذاکرہ دیکھیں مدنی مذاکرہ سنیں مدنی مذاکرے کو سمجھیں کہ یہ پورے کے پورا پینے کی کوشش کریں کہ یہ کیا ہے کیونکہ امیر سنت کی جو ایج ہے نا اور ان کی جو احتیاطیں ہیں اور امیل سنت کی جو باتیں ہیں یعنی یہ اس, یہ اس وقت سے ہمیں اور وہ ایک بیسک بات لوگ کہیں کہ یار یہ مطلب کہ یہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں تو میں کہوں گا امیل سنت اس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جس زمانے میں لڑکیاں بلیک میلنگ کم ہوتی تھی جس زمانے میں ناجائز بچوں کی پیدائش کم تھی جس زمانے میں عورتوں کو تلاقی کم ہوتی تھی جس زمانے میں عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد کم ہوتا تھا جس زمانے میں ویمین ایڈیوزمنٹ کے پر کم ڈسکشن کی جاتی تھی جس زمانے میں ویمن جو, ہیومن جو رائٹس ہوتے ہیں رائٹس آف ہیومن رائٹس آف وومین ان کی کم سے کم اس کو مطلب کہ وہ بریک کیا جاتا تھا یہ اس وقت کی باتیں کر رہے ہیں آپ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہو یہ وہ وقت ہے کہ جہاں ناجائز بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں جہاں پر عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد وومن ابیوزمنٹ زیادہ بڑھ گیا جس کے جس دور کے اندر طلاق زیادہ بڑھ گئی لڑکیاں زیادہ بلیک میل ہو رہی ہیں اور اس طرح کی اور فتنے فساد زیادہ بڑھ گئے آپ اس دور کی بات کر رہے ہیں اور امیر علیہ سن نے مدنی مذاکرے میں اس دور کی بات کر رہے ہیں تو آج سے زیادہ پاکیزہ تھا آج سے زیادہ طاہر تھا آج سے زیادہ طیب تھا آج سے زیادہ مطلب کہ اس میں وہ سیف اینڈ سیکیورٹی چیزیں زیادہ آتی تو وہ چیزیں تو زیادہ امپورٹینٹ کرتی ہیں اور جو اس عمر کے مذہبی سوچ رکھنے والے لوگ مدنی چینل پر مدنی مذاکرات دیکھتے ہوں گے کہ مطلب کہ اس ٹائم پر یہ ایڈریس کرتے ہوں گے اپنے بچوں کو دیکھو دیکھو میں کہتا تھا نا یہ دیکھو یہ بابا جو بیٹھے ہوئے کوئی بابا بولتا ہے کوئی باپا بولتا ہے کوئی حضرت صاحب بولتے ہیں تو ہمیں دیکھو ان کو, ان کو دیکھو یہ یہ وہی بات ہے نا جو میں تم کو کہتا تھا ابھی آپ پرانوں کی باتیں اب نئیوں کی باتیں لا انہوں نے کون سا کمال کر دیا بلکہ الٹا مطلب کہ وہ عجیب و غریب ماحول ہو گیا تو مدنی مذاکرے کی جو مدنی مہک ہے اس میں ایک امپورٹینٹ مہک یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ تعالی ایک حیا کا ماحول کریئٹ ہوگا ایک حیا کا ماحول ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ شاء بہت اچھی بات کی آپ نے اور اس معاملے میں جو رسالے کا تذکرہ ہوا با یا نوجوان یہ بھی کافی معلوماتی بھی ہے اور بہت ہی پیارے اس میں مدنی پھول ہیں جب بچے جھوٹ بہت بولتے ہیں یہ سوال ہوا تھا یہ سوال ہوا یعنی یہ تو عام طور پر بھی پیرنٹس کا یا ہر ایک کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے یار بچے جھوٹ بہت بولتے ہیں تو میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ بچے جھوٹ کیوں بولتے دیکھیے یہ بھی امیر سنت نے بہت پیاری اس میں تربیت فرمائی اور پھر شیئر کی مثال بھی آپ نے بیان کی کہ اس طرح مطلب کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ پھر وہ سچ بھی بولتے نا تو وہ جھوٹی لگتا ہے تو اس کی تو امیر سنند کافی اس میں ڈیٹیل میں جا کر آپ نے وضاحت فرمائی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب گھر کے اندر بچوں کو شروع سے ہی جھوٹ سے نفرت دلا دی جائے گی تو نفرت ہی دلانی ہوگی دیکھیں دونوں ایسا ہو رہا ہے ٹیچر کی دو قسمیں ہمارے ہاں میل اینڈ فیمیل پیرنٹ دیر آر بوتھ میل اینڈ فیمل ٹیچر فروم دیر چلڈرن یہ ان کے بچوں کے دونوں میل اور فیمیل ٹیچر ہیں استاد ہیں باجی ہیں مطلب وہ جو ہمارے باجی اور یہ ٹیچر ہوتے یہ مین ہیں جو جنہوں نے اپنے بچوں کی بیسیکلی تربیت کرنی ہے اور می ایک اور قدم آگے بڑھاؤں کہ جب بھی آپ اپنے بچے کو بیٹے کو بیٹی کو مدنی منی کو مندنی منی کو جب آپ کسی تعلیم کے نام پر جب آپ اسے باہر نکال رہے ہیں نا یہ دیکھیے کہ آپ اس کو کس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں بہت امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے کہ آپ کس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں اپنی اولاد کو یعنی کہ وہ ہم سعید امر بن عبد العزیز ردی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بچوں کے لیے جو استاد کا تعلق ہیں یا کیا اس میں لکھا ہے کتاب کے اندر تو وہ آئین تھے بزرگ تھے اور مطلب ان کو اس طرح کہ آپ نے خود اپنے مدنی پھول دیے تھے کہ ہمارے بچوں کو اب یہی یہ سکھانا اور ان کے اندر قرآن اور خوف خدا میں رونے والی چیزیں مطلب وہ باقاعدہ سمجھے کہ ان کا کریکٹر سلیبس خود ہی بنا کر آپ نے اپنے بچوں کے استاد صاحب کو دیا تھا کہ مجھے ایسے بیٹے چاہیے تو یہ دیر از اے اور یہ مطلب جس کو کہتے یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو اٹھا کر جن کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں دیکھ لیجئے وہ کیا حال کریں گے کال لے لیتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرے کے بعد ہم دیکھتے بھی ہیں۔ آج امیر علیہ سنت دامد برکات والیا نے جو ٹیلی تھون کے بارے میں فرمایا ماشاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے جو دینے جیسے ہیں وہ دے رہے ہیں لیکن جو دے نہیں پاتا تو امیر علیہ سنت نے ان کا بھی دل خوش کر دیا واقعی امیر علیہ سنت پہلے سنت والجماعت کی ایک جان ہے اللہ تبارک و تعالی پیارے امیر علیہ سنت کو درازی عمر بال خیر عطا فرمائے اللہ پاک ترقیاں کامرانیاں کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک نگران شورا اور تمام دعوت اسلامی والوں ترقیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے آمین آمین بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا یہ بات درست ہے کہ آپ واقعی امیر سنت جو ہے سنت کی جان ہے کہ امیر اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز کرے اور یہ بنیادی طور پر غریب پرور شخصیت ہیں غریبوں کا انہیں جتنا احساس میں نے دیکھا ہے غریب ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں عموماً یوں سمجھیے کہ جو جن کو معاشرے میں چیز زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں کہ میں نے امیر سنت کی بارگاہ میں ان کی بڑی اہمیت دیکھی ہے یہ بہت ان کو لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جنہیں نارملی طور پر لوگ اہمیت نہیں دیتے تو یہ یقیناً کہ اللہ کے نیک بندے کی خصوصیات میں سے شامل ہے کال چلائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں قاضی محمد یوسف بتاری عرض کر رہا ہوں نی کراچی سے نگران شراء کی خدمت میں سوال یہ عرض کرنا تھا کہ آپ یہ اتنی مصروفیات ہوتی ہیں آپ آرام کب کرتے ہیں اور آپ کی نیند پوری کیسے ہوتی ہے اللہ کریم آپ کو خوش رکھے اور آپ نے حصلہ افزائی کی الحمد رب العالمین مجھے ایک مناسب آرام مل جاتا ہے نورملی طور پر ہمارا جو سونے کا ٹائم ہے وہ جنرلی وہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے تو یہ ترقیب بن جاتی ہے اللہ کا شکر ہے اب دعا کریں اللہ تعالی اسلام و دین کی اور سنتوں کی خدمت کے لیے زندہ رکھ کے حیات وہ صحت کے ساتھ حیاتی عمید عمید. اور اخلاص کے ساتھ ہم ایمان اور آفیت کے ساتھ اور حب جا سے بچتے ہوئے اس کے دین کے لیے مصروف عمل رہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ جس کا عمل اللہ قبول کر لینے کی وہی کامیابی کی ایک طرف ہے تو آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے حصہ ازائی کی بہت بہت شکریہ میں باب مدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل مدن مزا کرنے کا اور میرے گھر والوں کے لئے مفسرت اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کے گھر والوں سب کے بے حساب مغفرت فرمائے مفتی حسان صاحب بیرت گئے ہیں مختبت المدینہ ہے ہمارا جو داود اسلامی کی جو کتابیں جس سے آپ خریدتے ہیں اس مقت المدینہ کا ایک شعبہ ہے مکتبۃ المدینہ العربیہ یعنی عربی کتابوں کو وہاں ہم فروخت کرتے ہیں بیچتے ہیں اس کتابوں کی خریداری کے لیے اس طرح ممالک میں جانا پڑتا تھا مقت المدینہ کی مجلس کے نگران بھی ہیں اور اس میں ہمارے مفتی اسان صاحب بھی ہیں یہ گئے ہیں اس دنوں بیروت اور آج وہ بیروت میں مدی مذاکرے میں شامل تھے جو ہمیں کارکردگی وہاں سے وہ ملی تھی اب ان شاء اللہ مفتی جائیں گے تو وہ پھر مدی مذاکر آ جائیں گے پرسوں گے پرسوں آ جائیں گے ان شاء اللہ امید ہے کہ یہ گیارہویں شریف مدی مذاکرے میں ان کی بھی زیارت ہوتی رہے گی انشاءاللہ شاء چلائیے مدنی مذاکرے کی مدنی محمد ماشاء اللہ بہت ہی بڑی فیصلہ ہے اللہ پاک حاجی انوان رک نشورہ کو دن ٹکنی اور رات چکنی ترقی دعا ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرمایا امین بے جمین بوائے مکیرت کی دعا فرماتی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام اللہ اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یغفر اللہ وبرکاتہ حوصلہ فرمانے کا بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ تیئیس چوبیس پچیس دسمبر کو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں آپ بھی نیت کریں تمام ہیں رسول اللہ کریم ہم سب کو رہے خدا کا مسافر بننے کی توفیق عطا جی آج امین مزید بہت ہی اہم ٹاپک ہوا تھا پانی کے مسائل مسافر جی اور مسافر کے حوالے سے بھی جو جملہ مسائل تھے افضان دعوت اسلامی سے جو ٹیچ ہوتے ہیں ان کو تو باقاعدہ اس پر کافی اچھا مواد ملتا ہے لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہ شاید اس طرح کے جو ہمارے ٹاپک ہوتے ہوں گے اس کو شاید وہ اتنے ڈیپلی سمجھتے بھی نہیں ہوں گے ورڈ جو ہے نا ورڈ مائع مستعمل میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے صحیح تعریف وضاح تھی کہ جو دعوت اسلامی کے مدی ماحول سے اتنے وابستہ نہیں اٹیچمنٹ نہیں ہے یا مطلب یوں عاشقان رسول کی صحبت میں یا کچھ علمی حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے ان کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے نا مائ مستعمل ماں بھی پتہ نہیں کیا وہ پانی جو استعمال وغیرہ جسے غسل نہیں ہوتا ان کے واقعی نیا ورڈ ہوتا لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ شامل ہوتے ہیں اسلام مدنی چینل کے ذریعے تو کیا یہ اچھا کہ کچھ ایسا جذبہ بڑھے امیر علیہ سنت نے مسافر کی نماز کے حوالے سے بھی مسائل بیان کیے اور سفر آج کل یوں سمجھیں کہ ہوتا سفر ہی سفر ہے میجورٹی سفر میں تو اب اس میں وہ جذبہ حاصل کرنا کہ جو ہمارے سفر کے معاملات کو اچھا کرے اور جیسے پاکی ناپاکی کے حوالے سے یہ جو پانی کے جو استعمال کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں یہ جذبہ عام پبلک سے حاصل کرے دیکھیں یہ تو علم سیکھنے سے آتا ہے اور اسپیشلی جو سفر کرتے ہیں نا ان کے لیے تو اثر نماز کا مسئلے طارت اور وضو کے مسائل کیونکہ سفر میں راستے میں بہت سارے سے وضو اور استنجا کے بھی پرابلمس آتے ہیں پھر تیمم کیا طریقہ اور اس کے احکام یہ سمجھنا چاہیے مسافر کی نماز کا طریقہ یہ سمجھنا چاہیے اور پھر کیونکہ کھانا بھی ہے تو غذا کے حوالے سے حرام اور حلال کا جو مسئلہ ہے یہ سمجھ جی میں اس وقت پاکستان میں ہوں تو پاکستان میں الحمدللہ للہ کے حوالے سے ایک طرح سے تسلی رہتی ہے لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو بہت بڑے جو ہمارے لیے ایشوز ہیں ایک میجر ایشوز ہیں ان میجر ایشوز میں ون آف دا بگ ایشو وہ فوڈ ایشو ہے کھانے پینے کا حرام اور حلال کا جو مسئلہ ہے اور اس میں شریک زبیہ وغیرہ تو بہت ساری چیزیں ہیں تو وہی مطلب کہ یہ اس کا بھی علم ہونا چاہیے پھر عموماً کہیں ادھر گئے ادھر گئے تو پھر وہ پانی کے مسائل تو پھر کپڑے پاک کرنے کے معاملات تو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ امیل سنت کا رسالہ ہے اللہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے کہ یہ رسالہ ہمارے موبائل میں یا ہمارے پاس پی سی ٹیبلٹ پر ہو اور مائے مستعمل کا مسائل پاکی نہ پاکی کے مسائل یہ نجاستوں کے مسائل نجاست خفیفہ نجاست غلیزہ اس کے احکام وغیرہ جو بھی ہیں یہ سب رسالے میں آئے کن مانے میں آپ کو بتاؤں جمین جب میں نے رسالہ پڑھا تھا فرسٹ تو مطلب اتنی مشکل عبارتیں پہلے باہر شریعت میں اور دیگر کتابوں میں دیکھی تھی مگر اس کو اس طرح مطلب کہ ترتیب اور خوبصورت انداز سے لکھا کہ پڑھنے میں وہ چیزیں بہت اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھنے لگی جیسے فتح و رضویہ پہلے جس طرح فتح و رضویہ کی قدیم جدانی جلدیں تھیں وہ اس کے پڑھنے میں ہمیں جو دقت ہوتی تھی لیکن جو مخرجہ جو تخری شدہ اس کے پڑھنے میں ایک رغبت پیدا ہو گئی آج بہار شریع جو دعوت اسلامی کے مختص مدینہ نے شائع کی اس کے پڑھنے میں اور ماضی میں پڑھنے میں ایک فرق تو تھا تو یہ پاکی نہ پاکی کے احکام اور تہارت کے مسائل تو کپڑوں کی تہارت کے مسائل اس طرح کے مسائل تو پھر قصر نمازوں کا طریقہ یہ ساری چیزیں اگر آپ پڑھ لیں اسی طرح وضو کا طریقہ اس میں اصراف کا بیان امیر سنت نے لکھ کر دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے کہ نئے آدمی کے لیے تو اگر وہ مدنی چینل پر ہمیں بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کے لیے گھر بیٹھے لٹریچر اویلیبل ہے آج امین بالکل گھر بیٹھے آپ کے لیے لٹریچر اویلیبل ہے جس سم کلکس آپ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سائٹ آن کرے اب اب عموماً نارملی اب آج کل نیٹ بھی فاسٹ ہے فور نیٹ چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی تو جسٹ آپ دعوت اصل ڈاٹ نیٹ سائٹ کھولیں اس کی بکس میں جائیں بکس میں جا کر آپ کے سامنے لینگویجز کی چوائسیز ہیں آپ کے پاس آتھر کی چوائسیز ہیں آپ کے پاس ٹاپکس بنے ہوئے تفسیر حدیث فق وغیرہ وغیرہ وغیرہ اس میں جائیں اور تھوڑی ملٹوں کے اندر اندر آپ کین یو امیجن کہ آپ لاکھوں روپئے کی کتابیں لاکھوں روپے کی کتابیں ود آؤٹ اینی فیس ود آؤٹ اینی پیمنٹ فری آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں پرنٹ نکال لیں پرنٹ نکال لیں پھر اس کا ڈاؤن لوڈ کر لیں یعنی کہ آپ کو مطلب کہ بکس فار اگزامپل خریدے یہ مکتبۃ المدینہ ہمارا اپنا ہے لیکن چونکہ مکتب المدینہ یہ کا مطلب کمرشل نہیں ہے پروفیشنل ہونا کہ اس کو پیشہ بنانا صلاحیتوں کے ساتھ چلانا وہ ایک الگ ٹاپک ہے بٹ مختت المدینہ یہ کمرشل نہیں ہے مق... ہمارا جیسا مدنی چینل ہے اس... یہ... یہ کمرشل نہیں ہے ہم کو اس سے کماتے نہیں ہے یعنی نفع نقصان دعوت اسلامی کا ہے تو یہاں تو نفے کا بھی نہیں ہے مدنی چینل میں تو مدنی چینل میں تو خیر وہ نقصان تو کیا بولے بتائی یہ تو خیر چلتا ہی چلنے سے تو خرچے خرچے تو اب چونکہ وہ بکس ہم نے لائبریری پوری آپ کو دے دی ہے اور اس میں ہزاروں آپ کو انشاءاللہ امید اللہ امیدیں گے کتابیں رسائل وغیرہ مل جائیں گے لاکھوں لاکھ روپے کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں اور پڑھیں یہ ہے امیل سنت جو فرمائے آپ دیکھئے نارملی لوگ امیل سنت جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بساوقت کتاب سے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو امیل اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کتاب کا نام بتا رہے ہوتے ہیں اس کے پیجیز بتا رہے ہوتے ہیں اور سم ٹائم اس کے پرائز بھی بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ہمت کریں اور یہ لیں اور پڑھیں تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا تو یہ جو ٹاپک ہے اس کو بھی آپ وہاں جا کر دیکھیں اور امیل سنت کے یہ مدنی گلدستے آتے ہیں نا مدنی مذاکرے کے آپ کی امیل سنت کے اپنی آفیشیل فیس بک کا پیج ہے اور آپ کے اپنے مطلب کے جو ویڈیوز ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہماری الگ الگ, الگ ایڈریس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ٹاپک وائز آپ بہت ساری چیزیں نکال سکتے ہیں میموری کارڈ الحمد اللہ مدی مذاکرے کے ریلیز ہوئے ہیں وہ لے لیں بہت سارے ذرائع ہیں اللہ جذبہ نصیب فرمائے کال لے لیتے ہیں آپ نے جو دس ہزار روپے ٹیلی تھون کے لیے رکھے ہیں یہ کس بیس پر رکھے ہیں فائیو تھاؤزینڈ کیوں نہیں ہے ایٹ کیوں نہیں ہے تو فائنلی یہ بتا دیجیے گا اصل میں تقسیم کیا جاتا ہے ہمیں مطلب نیٹ مطلب ایک فیگر ہم بناتے اماؤنٹ بناتے ہیں تو ہم نے اس بار اماؤنٹ جیسے کہ مثال کے طور پر تین ارب روپے کا اگر ہم نے اماؤنٹ بنایا ہے تو اب تین ارب روپے میں کسی کو کیا بولیں تو ہم نے تین ارب روپے کو تین لاکھ تیرہ ہزار یونٹ بنا دی ہے پر یونٹ ہم نے دس ہزار کر دیا کہ اگر کوئی دس ہزار, دس ہزار روپے دیتا ہے تو کوئی ایک یونٹ اس نے لیا کہ وہ ایک یونٹ میرا جیسے نارملی طور پر مسجد کے اندر آج کل ماربل کے مسلے بنایا جاتا ہیں نا ماربل بچھایا جاتا ہے تو اب یہ پوری مسجد کے اندر جو ماربل لگے گا وہ ماربل کی قیمت ہے پانچ لاکھ روپئے کی اب ہر آدمی پانچ لاکھ روپے تو دینے سے رہا تو نارمل یہ ہوتا ہے کہ یار ایک مسلح آپ لے لو ایک مسلح آپ لے لو ایک مسلح یعنی کہ اتنے اتنے سے جو ماربل کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں تو بولے گا ٹھیک ہے ایک ماربل کے ایک ٹکڑا دو سو تین سو روپے کا یا پانچ سو ہزار روپے کا آئے گا یہ ایک مسلح میرا یہی ہوتا ہے مسلے کے نام پر لوگ پیسے دے دیتے ہیں اور یو مسجد کے اندر ایسا کہ ماربل بھی لگ جاتا ہے تو تین لاکھ تیرہ ہزار یونٹ اور اربوں روپے کا اماؤنٹ کس کو آپ کتنا دیں گے تو ہم اس کو روپے پر یونٹ کر دیا کہ اس میں ایک قدرے کسی حد تک مطلب کے لوگ اس میں راغب ہو جاتے ہیں رغبت کر جاتے ہیں اور پھر یہ بھی اب میری سنت آج بہت پیارا اعلان کیا گا اگر کوئی دس ہزار روپے نہیں دے سکتا کم از کم دس روپے تو دو, دو دینا ضرور ہے یہ یاد رکھیے گا اللہ کرم کرے کال چلائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابو حامد تاری ن نیران شورا اللہ علی کی بارگاہ میں ایک سوال سوالات کرنا چاہتا ہوں برائے مدینہ اس کا جواب عنایت فرما کر ہمارے لوگوں منور فرمائیں میں صبر اور شکر پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہی ہیں اس پہ شکر کس کی طرح کیا جائے اور اگر کوئی اللہ رب اب سے مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے تو اس پہ ہم کس طرح صبر کریں تاکہ ناشکری کا کوئی ایسا زمرہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو برائے کرم اس کا جواب فرمائے اور مدنی مہک بڑا پیارا سلسلہ ہے اور نورانی ورانے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مدنی محک کے سلسلے کو رات چھبیس ہی دن پچیس ہی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے مشید کا سایہ ہمارے ساتھ فرمائے اور ہمارے نیرائے چھوڑے کی مسکراہٹ کو اللہ تعالیٰ سزا باہر رکھتے پر عامر بجن صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ داؤں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کو بھی خوشیاں نصیب فرمائیں غالباً آپ نے سوال شکر اور صبر کا کیا جی جی کہ دونوں دیکھیں سب سے پہلے تو پڑھیں مطالعہ کریں الشکر للہ یہ مقت المدینہ کی کتاب شکر کے فضائل بہت خوبصورت کتاب ہے تو اس سے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے یہ بھی ایک علم ہے نا مینات العابدین میں بھی آخر میں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے شکر کو بیان کیا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور واقعی بہت نعمتیں ہے آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے بول رہے ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں عقل ہے فہم ہے بہت ساری نعمتیں ہاتھ ہے, پاؤں ہے, پیاس لگتی تو پانی مل جاتا ہے بھوک لگتی تو کھانا مل جاتا ہے مطلب نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا اور اس میں یہ بھی ایک خوبی ہے کہ بندہ جتنا اللہ کی نعمت کو شکر ادا کرتا ہے نا اللہ نعمتیں اور بڑھا دیتا ہے پھر شکر کے ذریعے نعمتوں کو باندھا جاتا ہے یعنی آپ جتنا شکر ادا کریں گے نا نعمت اتنی آپ کے بندی رہیں گی اور جب بندہ شکر ادا نہیں کرتا تو نعمتیں چلی جاتی ہیں تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کے لیے کتاب کا مطالعہ کریں اور جب کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو یہ غور کرے کہ صبر کے سوا چارہ کیا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو ہم سے ہماری یہ پریشانی دور کر دے ہم اللہ یہ بار کامرش کریں مولا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو جانتا ہے تو کرم کر دے اور اس کی رضا پر راضی رہے اور ناشکری سے بھی بچے بے بےصبری سے بھی بچے اس میں بس پڑھیں مطالعہ کریں امیر سنتی کتاب کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب اس میں مصیبتوں پر صبر کرنے کا انتہا ہی ایمان افروز بیان ہے ماشاء اور مصیبتوں کے وقت جو منہ سے اول فول بخ دیا جاتا ہے صورتوں میں معاذ اللہ کفر تک بخ دیا جاتا ہے اس کی وضاحت کی ہے پھر صبر کیا صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کیسے ہونا چاہیے اور صبر کے بارے میں حکایات واقعات اور آیات کو جس انداز سے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ امیر نے سنت جو نقل کیا ہے کتاب کے اندر خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جاؤ تو اس کو پڑھیں تو یوں ان تعالی اللہ شکر کی بھی علم حاصل ہوگا اور اللہ نے جاؤ شکر کرنے کی بھی نعمت ملے گی شکر بھی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالی جس کو شکر کرنے کی سعادت دے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالی جسے صبر کی سعادت دے یہ صبر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے تو یوں مطالعہ کریں پڑھیں مخت المدینہ کی کتابیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ جی علی سال کا جو درس نظامی کا ایک تذکرہ ہوا اگرچہ دعوت اسلامی جامع المدینہ میں آٹھ سال کا ہے اس سے کم کا بھی ہے جی جی تو امیر علی سنت بڑا خوبصورت جملہ اس میں پڑتا نہیں کھا رہا چھ سال یہ پڑتا نہیں کھا رہا پڑتا تو اب یہ کہ امیر علی سنت کا تو ذہن کے بھائی وہی پچیس سال پندرہ سال کا ہونا چاہیے لیکن میں اس تمام گفتگو سے یہ ایک ذہن بنا رہا تھا کہ آج اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ جو مذہبی طبقہ جو اس وقت علم حاصل کرنے کی طرف چل پڑا تو یہ آخر اتنا اس کو شارٹ کرنے کے چکروں میں کیوں مطلب آ جاتا دلتی ہے درجی فارغ ہو کے دوسرے کام کریں اصل میں وہ ایک منتحہ منتاہد کیا فرمایا مدنی مذاکرے میں اگر آپ سنت کے لیے پڑھ رہے ہیں نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں بچوں کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ پھر اس کا ایک اپنا ایک انداز ہے لیکن اگر آپ واقعی پڑھائی کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ تھکے کیسے ہیں کیونکہ یہ تو پڑھائی کرنے والا جس کو علم کا جس کو جو علم کا ہریش ہوگا وہ تو سیر ہوتا ہی نہیں ہے آخر آپ کو فراغت کس چیز کی کھینچا کتنی خسرت بات, بات, بات, بات, بات, بات ہے بات چیز نا وہ کہتے ہیں نا بہت اندر سے آ کر انہوں نے پکڑا کہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ شاء کھل جائے گا اور یہ نا کہ مطلب پڑھتے رہے سیر ہی نہیں ہوگا ابھی تھکتا ہی نہیں ہے تو وہ پھر مطلب پڑتا چلا جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ علم کی تو ہے ہی نہیں نا ان کو اب ان... کہاں تھا یہ پورا سمندر ہے اب کتنا پیو گے آپ تو یہ اور واقعی آپ دیکھیں گے جو بزرگوں کی سیرتیں پڑھتے ہیں چلتے چلتے پڑھتے تھے ان کے ساتھ کتابیں رہتی تھی رسالے رہتے تھے قلم دواد رہتے تھے لکھنا پڑھنے کا زندگی گزار دی انہوں نے آٹھ ستر ستر ساٹھ سال پڑھنے پڑھانے میں گزار دیے زندگیاں گزار دی اور پھر بھی کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوا کیا بات؟ تو یہ ہوتی ہے علم علم کی طلب علم کی ہرس اور یہ بالکل ہونا چاہیے اب ہم جو کہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ مل جائے ہم یہ بن جائیں ہمارے ٹائٹل مل جائے تو عالم علم سے بنتا ہے تو اور علم صحیح طور پہ سیکھنا چاہیے اور اس کی میں تو ایک چلے کورس پورا ہو گیا ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے کورس کی کہ آپ نے سات سال آٹھ سال نو سال میں یا دس سال میں اپنا کورس پورا کیا ہے مگر اس کورس پورا کرنے کو اگر آپ یہ کہے کہ میں یوں ہو گیا یوں ہو گیا یہ بن گیا تو اس کے لیے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک علم کا ہونا بہت ضروری ہے اور اور بے اور بے ایک جو بات آگے چلی تھی نا کہ ثواب کی طرف نظر ثواب کی طرف نظر ہو یعنی وہی بات آپ نے بھی جو دورائی کے سند لینے کے لیے امامت مل جائے گی یہ نہیں ثواب لینے کی طرف نظر ہوگا تو دل بھی لگ جائے گا امین صنعت تو کچھ نہیں نا سند سے عالم تو نہیں نا بنتا امین کیا سنعت کا عالم نہیں ہے علم کا عالم ہونا چاہیے تو علم کا عالم بنتا ہے وہ پڑھتے پڑھتے بنتا ہے وہ مطلب وہ صنعت سے بھرا ہو جاتا ہے سند سے آگے نکل جاتا ہے سند تو ملنی ملنی ہوتی ہے جب آپ نے کورس پورا کر لیا تو کورس کی سند مل گئی تو بس اللہ کریم ہم سب کو علم دین کی ہر سطح فرمائے کال دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام, السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمدی ہے میں اول پنڈی موری کا بینا سے عرض کر رہا ہوں پیارے شرا آپ کا سلسلہ مدنی اجاگرے کی مدنی محل بہت ہی پیارا ہے آج تو مدینہ مدینہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ مدنی چینل دیکھنے سے ان میں جین سیکھنے کا جذبہ ملتا ہے ان میں جین سیکھنے کو ملتا ہے مدنی چینل کی برکت سے گھر میں مدنی ماحول بنتا ہے اور خوف ملتا ہے عشق مصطفیٰ ملتا ہے ماشاءاللہ ہمارے گھر میں صرف پر مدنی چینل چلتا ہے گاؤں کی درخواست السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح کی کالوں سے کتنا سکون ملتا ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت <ماشاءاللہ> دے آپ <ماشاءاللہ> کو اور مٹھا فرمائے آپ کی آواز میں اور آپ کو آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے آپ کے گھر بار کو اللہ خوش و خرم رکھے ماشاء اللہ اتنی ٹھنڈے ٹھنڈ ہے اور ٹھیک ٹھاک سنا ہے ٹھنڈ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے بچائے ماشاء اللہ سلو الحبیب صلی اللہ, صلو اللہ, اللہ, تعالی اللہ. پیر شریف سے مدنی مذاکرے سلسلہ شروع ہو رہے ہیں پیر کو بعد نماز عشاء انشاءاللہ شاء اللہ بجے عشاء کی جماعت ہے اور پھر جلوس غفیہ بھی ہوں گے مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور پھر مدنی مذاکرے کے بعد جب تک مدنی مذاکرے چلتے رہیں گے مدنی مذاکرے کے مدنی مہک سلسلہ بھی اللہ نے چاہتے جاری رہے گا اللہ دو تعالیٰ, تعالی وہ توفیق م? بھی نکی کی بھی توفیق دے ہمت بھی دے اخلاص بھی دے کہ ہم یہ مدنی مذاکرے بھی دیکھتے رہے اور مدنی مذاکرے کے مدنی مہک کا سلسلہ بھی ہمارا جاری رہے جی حاجی امداد میں یاد کر رہا تھا کہ وہ جو بات چلی تھی مرنے کے بعد معافی مانگنے والی تو جیتے جی نہیں معافیاں تلافیاں کوئی کر لیں اور ہوتا ہے جیسے نا وہ جب کسی کا انتقال ایسے ہوتا ایسے تو رونے دھونے میں ایسے ایسے لوگ ہیں حاجی امین کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ تعداد ہو جو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی ہوگی اچھا جب ان میں کسی کا انتقال ہو جائے گا نا جس سے بات نہیں کرتے تھے نا اس کی میت میں پہنچیں گے مجھے معاف کر مطلب بعضوں کا حیات میں نہیں مل رہے ہوتے اس کی موت ملا دیتی ہے کیا یار بادہ ہی چلا گیا ہے تو اب وہ چلا گیا اللہ خیال نہیں کر بلکہ یوں لیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو موقع تھا ملنے کا مر گیا تو تو اس باہر تو آ جاتے ہیں اب وہ تو چلا گیا نا ناراض ناراضگی لے کر پتہ نہیں اللہ ناگر خطے تعلق کا وبا لے کر کوئی دنیا سے چلا جائے اللہ اور پھر آپ بھی سوتے رہ جائیں کاش کے میں سے مطلب کہ وہ سلو صفائی کر لیتا تو کیوں اس کا انتظار کرتا ہے وہ میں بات کہتا ہوں کہ زندگی اتنی مختصر ہے محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے پتہ نہیں نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے نکال ہیں اللہ, اللہ, اللہ میں محبتوں کے ساتھ جینا نصیب فرمائے اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو مہربانی کریں اور اپنے تمام جان پہچان دوست احباب رشتہ داروں سے دوستی کر لیں سے سلو صفائی کر لیں کتے تعلق کی اور مت ناراضی والا سلسلہ کوشش کرے ختم ہی ہو جائے علی الحبیب سلوال جی آئی جی بھائی جی آپ دو باتیں کہہ رہے تھے جی ایک اور بات ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لگی آج مجھے کہ وہ جب مدنی ملوں سے سوالات ہوئے تو میں آپ کو بھی دیکھا ہے حوصلہ افزائی کے حوالے سے تو میں ایک تصور کر رہا تھا کہ آپ کا ایک سلسلہ بھی ہوا ٹیلیتون کے حوالے سے امت کے رہنما تو مفتی قاسم صاحب نے بڑی خوبصورت بات شروع میں ہی جو کی تھی کہ اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے اور کوئی اس کی کتاب کو چھاپتا ہے کوئی اس کو بانٹتا ہے کوئی پڑھتا ہے تو اس لکھنے والے کو کتنی خوشی ہوگی تو اسی تصور میں یہ کہ اگر کوئی رب تعالی کے اس قرآن کو چھاپ رہا ہے بانٹ رہا ہے پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے تو رب تالا کو خوشی ہوگی رب تالا راضی ہوگا تو میں یہی عرض رہا تھا کہ آج جو امیر علیہ سنت نے اپنا ایک انداز دکھایا کہ وہ سید زاد نے جواب نہیں دیا مدنی مننے نے تو اب وہ دوسرا کھڑا ہوگا اچھا اس کے تعارف میں باپا نے کچھ اس کی حوصلہ افزائی کر دی اور اس نے جواب نہیں دیا جواب نہیں دیا دوسرے مدنی مننے نے دے دیا اب وہ ہمارے عابد باپو نے تو اس کو تحفہ دیا تو اب امیر نے فرمایا کہ یہ گھبرا گئے ہوں گے تو یوں آپ ان کو بھی دیتے تو میں تصور کر رہا تھا کہ سیدے ان کے, دل کے میں کر خوشی دیا کہ انہی کے نانا کا ان انہیں کار ان ان تو نانا جان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہمارا مت کا رہنما سستا تھا نا یہ ٹیلی تھون کی بنیاد نہیں تھی اس کی مطلب جو علماء سے جو بے رغبت <سؤال> جی اور علماء سے جو دوری کا جو ایک سلسلہ ہمارے معاشرے میں ہے اور ایک علماء علماء اہل سنت علماء حق جو ہیں ان کے بارے میں جو مطلب ایک بے باکی ہے اور زبان جتنا مطلب ایک رف ٹاکنگ ہوتی ہے ان کے بارے میں اللہ کی پناہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ان تک کوئی ایسا مثبت پیغام ہماری طرف بل سے بل پہنچے تاکہ علماء کی عزت محبت ان کا ان کا ان کی اہمیت اور ساتھ ساتھ ان کے اختیار جو اسلام الدین ان کو دیے اس کا اندازہ ہو سکے تو اجازت دیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے آمین بجا ہند نبی لمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحبیب صلی اللہ